أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم من لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ مِنْكُمْ فَتَمُونَّ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم من لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستبي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وَلَائِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلَّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 بَشَّرَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ادْرُونَا انذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فدرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يُولادُ لَهُم ملَمنَكُمْ معكُمْ قالَاوا بَلَ وَلَ نَّكُمْ فَتَتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَتَبَتُم وَتَرَبَّسُْم وَْتَبتُمْ وَغَرَتْكُمْ الْ الأمان حتىَ جَأَمُ اللَّ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ عَلَى مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله الله گر نہ جائے سے نیچے ٹھیک ہے بیلنس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 حر گرامی گزشتہ میں میں نے آندھرا پردیش کے ایک ضلع کرنول میں قرآن حکیم کے تیسوں پارے کی تفصیل کی تھی ہر ایک پارے کی سیریز اب دستیاب ہیں ہر ایک بیان کو ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن سوئے اتفاق جس دن ساتویں پارے کے مطالب کا خلاصہ بیان کرنا تھا اس دن لائٹ نہیں تھی ساتواں پارہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا تو آج ہم چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ساتویں پارے کے مطالب کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کریں آج اس پارے کے ابتدائی نصف حصے کی تفسیر بلکہ یہ کہہ کہ لیجئے کہ آدھے پارے کے مطالب کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اور کل انشاءاللہ اسی وقت اگر حیات رہی تو دوسرے نصف کے مطالب کا خلاصہ پیش کیا جائے آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ساتویں پارے کی ابتدا عصا کریمہ سے ہو رہی ہے وہ تفیظ در حقیقت اس آیت کریمہ سے پہلے پچھلی آیات میں اہل کتاب کے فوائش اور ان کی بری رویشوں کو بیان کیا گیا تھا یہ بتایا گیا کہ یہود دین کو بالکلیہ چھوڑ کر کے دنیاوی لفظات میں منہمک اور مستغرک ہو گئے جو ان کے تفریح سے دین کا سبب بنا اور نصارہ نے بالکل دنیا کو چھوڑ کر کے ن کو پکڑ لیا اور وہ روحانیت میں منہمک اور مستغرک ہو گئے جو ان کے افراد کے دین کا سبب بنا بالفا کے دیگر کہہ لیں کہ ایک گروہ یعنی یہود دنیا پرست ہو گیا اور دوسرا گروہ نصارہ کا اس کو روحانیت کا حیضہ ہو گیا ایک تفریح میں مبتلا ہو گیا اور ایک افرات میں اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ سرات مستقیم افراد اور تفریح کے درمیان ایک معتدل راستے کو کہتے ہیں جو راستہ سیدھا رضوان اللہی کی منزل تک جاتا ہے نسارا افراد میں مبتلا ہو گئے اور یہود تفریح میں ایک نے دین کو بالکل لیا چھوڑ کر کے دنیا کو پکڑ لیا اور ایک نے دنیا کو بالکل چھوڑ کر کے دین کو مکمل پکڑ لیا جبکہ سرات مستقیم ان دونوں کے بین بین ہے عریف رومی نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہتا ہے کہ کشتی کے لیے پانی تو ضروری ہے اس لیے کہ اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل ہی نہیں سکتی کشتی کے لیے پانی ضروری اسی طرح انسانی جسم کے لیے دنیا ضروری ہے انسان بغیر دنیا کے زندہ رہ نہیں سکتا جس طرح کشتی بغیر پانی کے چلی نہیں سکتی لیکن اس کی ایک حد ہے اس کی ایک لمیٹیشن ہے وہ کیا کہ کشتی پانی پر تو چلے گی بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی لیکن کشتی اسی وقت چل سکتی ہے پانی کے اوپر جب پانی ہمیشہ نیچے ہو اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے ایسے ہی جب تک انسان دنیا میں ہے تب تک اس کے لیے دنیا تو ضروری ہے بغیر دنیا کے وہ دنیا بھی سفر تہی ہی نہیں کر سکتا لیکن ہمیشہ دنیا مغلوب ہونی چاہیے اگر دنیا اس کے اوپر آ گئی تو اس کا حال وہی ہوگا جو اس کشتی کا ہے اور اس کشتی کے سوار لوگوں کا ہے جس کشتی کے اوپر پانی آ گیا ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم نے کہیں دنیا کو متائے غرور کہا ہے اور کہیں دنیا کو متائے حسن کہا ہے بغیر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں بیانات میں تضاد ہے ایک جگہ فرما رہا ہے وَأَنِ یومتیکوم متاع حسنہ اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو تو اللہ تمہیں متاع حسن دے گا یعنی اللہ نے یہاں دنیا کو متاع حسن کہا ہے اچھی پونجی اور اسی جگہ فرمایا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و ملحقه حیات الدنيا الا متاع جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی در حقیقت کامیاب ہوا رات دنیا کا معاملہ وہ تو متائے غرور ہے ممل حیات الدنیا اللہ متا الغرور تو ایک جگہ قرآن دنیا کو متائے غرور کہتا ہے اور دوسری جگہ قرآن دنیا کو متائے حسن کہتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے دونوں بیانات میں تضاد ہے لیکن حقیقت میں تضاد ہے نہیں اگر دنیا کے ساتھ دین ہو تو دنیا متائے حسن ہے اور اگر دنیا کے ساتھ دین نہیں ہے مذہب بیداری اور آخرت فراموشی ہے تو دنیا متائے غرور ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں دنیا کو متائے غرور کہا ہے اور کہی دنیا کو متائے حسن کہا ہے پیغام یہ دیا گیا قرآن کی طرف سے تمام انسانیت کو یہ محسوس دیا گیا ہے کہ دنیا کو لو مگر دین کے ساتھ مذہب بیزاری اور آخرت فراموشی کے ساتھ نہیں یہی راستہ افراد اور تفرید کے بین بین ہے اور اسی حقیقت کو سور فاتحہ کی آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے مستقیم الدین غیر عليهم ولا دولین. گویا علیہ مستقیم جس راستے کا نام ہے وہ راستہ مغزوب علیہم اور ولب وال کے راستوں کے بیچ بیچ جا رہا ہے مغزوب علیہم کون ہیں یہود ہیں اور زوالین کون نصارہ ہیں نصارا. تو ایک ہے مقصوب علیہم کا راستہ یہود کا جو تفرید میں مبتلا ہو گئے اور ایک راستہ والین کا ہے اور والین سے برا دسارا ہے جو افراد میں مبتلا ہو گئے تو افراد اور تفرید کے درمیان جو راستہ ہے وہ سر مستقیم ہے میں اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کسی گروہ کے اندر سارے لوگ خراب نہیں ہوتے کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ان اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا وہ اچھے لوگ کون ہیں بتایا گیا کہ کچھ یہودی علماء اور کچھ نصارہ کے پادری نصارہ کے راہب اللہ نے ان کی یہاں تعریف فرمائی ہے توسیف فرمائی ہے فرمایا قسبان محم لائے تجر یہ عالم پہلی کتاب تھی اور روحبان دنیا کو چھوڑ دینے والے راہب لوگ یہ تکبر نہیں کرتے انہوں نے جیسے ہی قرآن کو سنا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَى آئِيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِئِ مِمْ مَعَرَفُ من الْحَقِّ انہوں نے جیسے ہی اس کتاب کی آیتیں سنی اے ہمارے رسول جو جواب پر نازل کی گئی ہے تو اس کتاب کی آیتوں کو سن کر کے ان کی آنکھوں سے بے تہاش آنسو جاری ہو گئے یہ کون لوگ تھے؟ تسسس اور رہبان اہل کتاب کے علماء اور پادری یہ غالباً اس وقت کا واقعہ ہے جب حبش کا بادشاہ اسحما جس کا لقب نجاشی تھا اس کے دربار میں حضرت جافر تیار نے سور مریم کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی تو سارے کسی سارے روحبان قرآن کی آیتیں سن کر کے زاروں قطار رونے لگے پورا دربار آنسو میں ڈوب گیا اللہ نے انہیں اہل کتاب کے علماء اور اہل کتاب کے روحبان کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی قرآن سنا قرآن سنتے ہی بے تحاشا حق سامنے آ جانے کے بعد مم عرف من الحق حق کو پہچان لینے کے بعد حق کی آئیڈینٹیفکیشن کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہاں قرآن حکیم نے ایک پیغام دیا ہے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قبول حق کی راہ میں تین روڑے ہوتے ہیں یہ تین چیزیں جہاں موجود ہوتی ہیں آدمی حق کو قبول نہیں کرتا جہل حب دنیا حسد و تکبر اگر آدمی کے اندر حسد و تکبر آ جائے حق کو قبول نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے اکثر جگہ پر یہ فرمایا کہ یہودی میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بھلا بتائیے لاکھوں کے مجمع میں کیا انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کرے گا شور نہیں یقیناً پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو جس طرح انسان لاکھوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا اہل کتاب کا وہی حال ہے یہ میرے نبی کو اسی طرح پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے فرمایا گیا البین آتی ناول کتاب یارفون یارفون ہو کبا جن کو ہم نے کتاب دیا اہل کتاب یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مارے خود ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اس کے بعد بھی کون سی چیز مانے تھی نبی کی دعوت پر لبے کہنے سے حسد اور تکبر یہ تو اسماعیلی خاندان کا ہے جتنے انبیاء آئے وہ سب اس حاص کے خاندان سے آئے یہ اکیلا نبی ہے جو اسماعیلی خاندان سے آپ اگر ہم اس کی بات مان لیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی نا حسد اور تکبر اب یہ حسد اور تکبر چاہے خاندانی ہو نصبی ہو ہسبی ہو کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے تو حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو قبول حق کی راہ میں ایک روڑا ہوتا ہے حسد اور تکبر تکبر حق کو قبول نہیں کرنے دیتا حسد حق کو قبول کرنے کی راہ میں آڑ بن جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے اور دوسری چیز جہل جہل یعنی علم کی ضد جہل یعنی آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا جاہل ہے وہ تو یہ جہالت آدمی کو حق قبول نہیں کرنے دیتی تو حق کے قبولیت کی راہ میں ایک روڑا ہے جہالت اور تیسرا روڑا ہے عب دنیا اگر حق کو قبول کر لو تو دنیا چھوڑ جائے گی نا آج دیکھیے بہت سارے گروہ ہیں بہت سارے فرقے ہیں ان کے بڑے بڑے علماء ہیں صاحب دستار وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل شریعت کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ مدینے سے جو اسلام نکلا تھا اس کی حقیقی شکل کیا ہے لیکن سب کچھ جاننے کے بعد وہ بگاتوں کے پلیٹ فارم پر جمے ہوئے ہیں حق کو قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں کون سی چیز ہب دنیا اگر ہم حق کو قبول کر لیں تو ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا ہمارے وقار کا کیا ہوگا ہماری ناک کا کیا ہوگا ہم جب چلیں گے تو ہٹو بچوں کی آوازیں کیسے آئیں گی ہمارے ہاتھوں کو بوسا کون دے گا ہمارے پیروں کو بوسا کون دے گا ہمارے دامنوں سے لوگ وابستہ کیسے رہیں گے یہ حب دنیا در حقیقت قبول حق کی راہ میں ایک بہت بڑا روڑا ہے تو آدمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا تین ریزن سے اس کے کی وجہ سے. جہل حسد و تکبر اور حب دنیا فرمایا گیا یہ تین چیزیں ان میں نہیں تھی جنہوں نے قرآن حکیم کو سنا حق کو پہچان لیا اور حق کو پہچاننے کے بعد ان کی آنکھوں سے حسیٰ جار گئے ایک تو قسیس یعنی یہ عالم سے جاہل نہیں تھے دوسرے رہبان راہب رائب کون ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل گیا ہو. اور جنگلوں میں کون نکلتا دنیا کو چھوڑ کر کے جس کے پاس حب دنیا نہ ہو کس چیز کے پاس علم تھا دیکھئے کے پاس توازو اور خادثاری تھی جہل کی ضد علم جو کس چیز کے پاس تھا اور حب دنیا کی ضد رہبانیت جو روحبان کیا تھی اور تیسری چیز وہ تک بروج ان کے اندر تکبر نہیں تھا کر کے علم کی طرف اشارہ ہوا روحبان کہہ کر کے حق دنیا کی طرف اشارہ ہوا اور وہ تکبرون کہہ کر کے غرور و تک حسن کی طرف اشارہ ہوا قرآن حکیم کتنی گہری کتاب ہے غور کرنے کے بعد کیسے رموز اور اثرار اور نکات واضح ہوتے ہیں قرآن نے پیغام دے دیا کہ اگر ان تین چیزوں کی اینکیں انسان اپنی آنکھوں پر لگائے ہوئے ہیں تو کبھی حق کو قبول نہیں کر سکتا جہالت کی اینک حب دنیا کی اینک حسد و تکبر کی اینک اگر ان تین چیزوں کی اینکیں لگی ہوئی ہیں ان تین چیزوں کے چشمے لگے ہوئے ہیں تو کبھی بھی اس چشمے سے حق دکھائی نہیں دیتا ظاہر ہے کہ جہالت کا چشمہ آنکھوں پر سے ہٹاؤ ہب دنیا کا چشمہ اپنی آنکھوں پر سے ہٹاؤ تکبر کا چشمہ اپنی آنکھوں پر چاٹو تب آپ دیکھیں گے حقیقت کو روشنی میں نہائے ہوئے تب آپ کے سامنے حقیقت واشے گا فکر حق آپ کے سامنے کھل کر آئے گا اللہ کو یاد کر کے جو آدمی رو پڑے جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے ایک حدیث پاک ملازہ ہو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال سبحان ابي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا بعباده الله ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل باعته ذات امرات ذات منصب فقال ان الله ورجل تصدق بصدقه فی ذکر اللہ مسلم زکات حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب و زکات میں لائیں حضرت ابو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ لیکن جب یہاں کہا گیا کہ اللہ کا سایہ تو اللہ کا سایہ مان لیتے نا کہتے اللہ کے ہاتھ ہے ہے <سلام> اللہ کے دو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کیسے معلوم نہیں پیر ہیں اس کے معلوم نہیں پڈلی ہے پتہ نہیں کیسی کان ہے پتہ نہیں کیسے ہیں آنکھیں ہیں کیسی معلوم نہیں یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن صفاتوں کا اس بات فرمایا ان تمام صفات کا اس بات ہم کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تابیل کے بغیر کسی تشوی کے بغیر کسی تجسیم کے تو جب یہ حدیث سے پاک میں فرمایا گیا کہ اس کا سایہ ہے مان لیتے سایہ ہے کیسا ہے معلوم ہے لے سکتا پلیش ہے اس کے مثل کوئی شے نہیں لہذا اس کا سایہ بھی کیسا ہوگا معلوم نہیں اس کے مثل کوئی شے نہیں تو سات آدمی وہ کون ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے علیما العادل انصاف کرنے والا پنچ انصاف کرنے والا آفیسر انصاف کرنے والا بادشاہ انصاف کرنے والا فرما رہا انصاف کرنے والا حاکم دوسرے وہ شاہشا بلّہ وہ نوجوان جس کا لمحہ لمحہ جوانی کا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزرا ہو جوانی کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اس لیے کہ یہ جو دور ہوتا ہے بڑا اول جلول ٹائپ کا ہوتا ہے آدمی اللہ سے کم ہی جڑتا ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ نوجوان جو اس خطرناک قسم کے دور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں منابی کی جائے گی کہ ذرا وہ میرے سائے میں آ جائیں بحب تیسرے کل وہ محلقنفل مسجد وہ آدمی مسجد سے نکلا کہ مسجد میں پھر دل لگا ہوا ہے کہ کب شاہی اعلان کا اعلانی اعلان کرے اور میں مسجد میں پہنچوں چوتھے وہ دو آدمی جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے عدالت کسی سے محبت کرتا تو اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا تو اللہ کے لیے اللہ فرمایا گا ذرا ایسے لوگ بھی میرے سائے کے اے میں آ جائیں میرے سائے میں آ جائیں سائے کی ٹھنڈک میں آ جائیں اور وہ آدمی بھی میرے سائے میں آ جائے جسے کسی پوسٹ والی عورت ذات اور منصب پوسٹ والی عورت و جمال موسٹ بیوٹیفل بہت خوبصورت اور منصوبہ خوبصورت اور بلائے گناہ کے لیے فقال, بول دے, انی خواب اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میں اللہ سے ڈرتا اور چھٹا آدمی وہ نہ جلوم ایسا آدمی جس نے کچھ بھی صدقہ کیا تھوڑا یا زیادہ اس طرح خرچ کیا چھپا کر کے فاق فاہ چھپا کر کے کہ حتی اللہ تعالیٰ مشی معلومات میں کہ بھائی ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا یہاں آدمی دس روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کی نہیں؟ کہ نہیں کہ تاکہ یہ جان لیں کہ میں نے دس روپیہ دیکھ کر کے حاتم تائی کی قبر بلا مار دی ہے اور ساتواں اور ساتواں آدمی جو تنہائی میں ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے رو پڑا اللہ فرمائے گا قیامت کا بھی میرے سائے کے اے میں آ جائے یہ لوگ بھی رو پڑے قرآن کو سن کر حق کو پہچاننے کے بعد ایسے ہی کوئی شخص بھولا بھٹکا ہوا سیدھا راستہ کیا ہے معلوم نہیں تھا اس کو لیکن سیدھا راستہ مل جائے تو اسے بھی حق کے پہچاننے کے بعد خوب رونا چاہیے کہ اللہ اگر میں غلط راستے پر ہوتا تو میرا کیا ہوتا تیرا کتنا بڑا احسان کہ ت نے مجھے ذرا مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سرات مستقیم مل جاتا ہے ورنہ زندگی پر لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ صحیح ہے پرانے حکیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سور کے اندر بیان فرما دیا ہے اللہ فی الحیات دنیا سنو نہ سنا یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں رائے کا چلی گئی اور وہ زندگی بھر یہی سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا سبونا سنو سنا بہت ساری جماعتیں دیکھیے کوئی صحابہ کا کام کر رہی ہے کوئی نبی کا کام کر رہی ہے پتہ نہیں کون سے کام کر رہی ہے سب اس میں مبتلا ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم مل جائے تو آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے اللہ اگر میں اس راستے پر نہ آتا تو میں کیسے تیرے رضوان کی منزل تک پہنچتا تیری رضا مندی کی منزل تک کیسے پہنچتا یہاں دیکھو کسی سروہبان نے جو بھی دربار میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تمام لوگوں نے قرآن حکیم سنا اور قرآن حکیم بولتا ہے کہ جب انہوں نے مجھے سماعت کیا سب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ایک بات فرمائی جا رہی ہے تو آئی مان والو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو اللہ نے جو چیز حلال کر دیا ہے اس کو حرام مت کرو دیکھو اللہ نے ایک چیز حلال کر دی اب کوئی آدمی اگر دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے جبکہ اللہ نے اسے حلال کہا ہے اور نصوص شریعہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ حلال ہے اگر نصوص شریعہ سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ چیز حلال ہے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور وہ آدمی رکھ کے کہ یہ چیز حرام ہے تو کافر ہے اور کسی چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آدمی اعتقاد میں تو نہیں دل سے تو نہیں اس کو حرام مانتا ہے بلکہ کبھی جذبات میں آ کر کے زبان سے قسم کھا کر کے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے مثلا کوئی غصے میں آ کر کے یہ کہے کہ خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا ٹھنڈا پانی تو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تو قسم کھا کر کے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہا ہے تو اگر دل سے اس حلال چیز کے حرام ہونے کا قائل ہے تب تو کافر ہے لیکن جذبات میں آ کر کے اگر زبان سے بول دیتا ہے کہ خدا کی قسم میں اس کو استعمال نہیں کروں گا لیکن دل میں یہ اعتقاد ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو ایسا آدمی کافر نہیں ہے بلکہ اسے چاہیے کہ ٹھنڈا پانی پی لے لیکن قسم کا کفارہ دے قسم کا کفارہ دے آگے قسم کے کفارے والی آئے تھے کہ آدمی قسم توڑے کفارا کیا دے گا اگلی آج کے اندر اس کفاری کا بیان. تو پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو ہلال قرار دیا ہے آدمی دل سے یہ سمجھے کہ وہ حرام, کافر ہے. کسی چیز کو اللہ نے ہلال قرار دیا ہے آدمی جذبات میں آ کر کے قسم کھا کر کے اسے اپنے اوپر حرام کر لے تو کافر نہیں ہے وہ قسم توڑ دے اور کفار یمین دے کفار کسم دے تیسری شکل یہ ہے آدمی دل سے بھی سمجھتا کہ حلال ہے زبان سے بھی بولتا کہ حلال ہے لیکن سمجھتا ہے اگر میں یہ مباح چیز ترک کر دوں مثلا گوشت ہے بکرے کا سمجھتا ہے یہ حلال ہے بکرے کا گوشت حلال ہے زبان سے بھی بولتا ہے حلال ہے لیکن کہتا ہے یہ جائز چیز اگر میں چھوڑ دوں گوشت کھانا چھوڑ دوں تو اس میں ثواب ہے اگر ترک مباح جائز چیز کا ترک اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا تو بداتی ہے مرشید لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں پیاز کھانا چھوڑ دیتے ہیں لہسن کھانا چھوڑ دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا آپ کیوں کرتے ہیں بولتے ہم ایک خاص عمل کر رہے ہیں اور اس خاص عمل کی وجہ سے ہم نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے پیاز کھانا چھوڑ دیا ہے لہسن کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو یہ مباح چیز ترک کی ہے ثواب کی غرض سے کی ہے لہذا آپ بھی ہیں کوئی مباح چیز اگر آدمی ترک کرتا ہے اس نیت سے کہ اس میں ثواب ہے وہ بھی ہے اور اگر آدمی کسی حلال چیز کو تبئی تنفر کی بنا پر استعمال نہیں کرتا جائز ہے اس کے لیے جیسے کسی آدمی کی طبیعت گوشت کھانے کی نہیں ہوتی لہذا وہ کہتا بھئی میں گوشت نہیں کھاتا میری طبیعت نہیں کہتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے خالد بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے گھوڑ پڑ لائی گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن گھوڑ پڑ والا ایک طرف کر دیا تو صاحب خانے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرام ہے گھوڑ پڑ کھانا گوہ کھانا تو آپ نے فرمایا نہیں ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی آپ نے فرمایا ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہو تبعی تنپور کے بنا پر آپ نے اس کو ایک طرف کر دیا حضرت خالد تھے کا کہ اس کو حرام نہیں ہے نا فرمایا نہیں حضرت خالد نے آپ کے سامنے ہی پوری گھوڑ پر کھا لی پہلوان آدمی تھے جرنل تھے فون کھا گئے وہ تو دیکھیے کسی چیز کو آپ بھی تبعی تنپور کی بنا پر استعمال نہیں کرتا جائز اس کے لیے جو چیز تمہارے لیے حلال کر دی اسے حرام نہ کرو حرام نہ سمجھو اس <تصفح> کی تفسیر کیا تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی قسم تین طریقے کی ہوتی ہے ایک قسم کا نام ہے لغو قسم جس کو یمین لغو کہتے اور ایک قسم کا نام ہے یمین غموس اور تیسری قسم کا نام ہے یمین منعقدہ ایک قسم کے اوپر اللہ مواقع نہیں کرتا جیسے آدمی کی عادت ہو گئی ہو تک کلام خدا کی قسم میں ایسا نہیں کرتا خدا کی قسم میں میں جاؤں گا خدا کی قسم میں میں نہیں جاتا اس کی عادت ہو گئی ہے ہر بات میں قسم کھانے کی تو اللہ اللہ بلغ اگلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لغو قسم کے اوپر موافظہ نہیں کرتا پس یہ کلام میں بول رہا ہے زبان سے نکل رہا ہے بلا ارادہ کے بلا قصد کے نکل جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر مواقع نہیں کرتا اچھا ایک آدمی کے خیال میں ایک بات صحیح تھی اس نے قسم کھا لیا لیکن بات غلط نکلی اس پر بھی اللہ مواخذہ نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کا خیال ہی تک یہ بات صحیح ہے مثلا اس کا خیال یہ تو زائد آ گیا ہے اس نے قسم کھالی کی زید آ گیا ہے اپنے خیال کے مطابق لیکن حقیقت میں زید نہیں آیا تھا تو اللہ تعالی اس قسم کے اوپر موقع نہیں کرے گا اس پر کفار یمین دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دوسری قسم یمین غموس ہے آدمی کپڑے کی دکان کھولے ہوئے آدمی کوئی ایسی تجارت کر رہا ہے اس تجارت کے اندر کسم کھا کر کے خراب مال کو اچھے مال کے بھاؤ میں بیچتا ہے خراب چیز کے بارے میں کہتا ہے خدا کی قسم یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کا کلر نہیں جائے گا کپڑا اگر ہے یہ خراب نہیں ہوگا ٹکاؤ ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ مال خراب ہے تو قسم کھا کر کے خراب مال کو اچھا ثابت کرنا بہت بڑا گناہ اس کو یمین گموس کہتے ہیں اس کا کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے اس اللہ کفارہ نہیں ہے اتنا بڑا گناہ یہ اس لیے کہ یہ قسم دھوکہ دینے کے لیے کھائی گئی ہے تو یمین گموز کہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے اتنی اتنا بڑا گناہ ہے کفارہ بھی نہیں اس کے اوپر سوائے توبہ کے اللہ سے روئے ہی بہت بڑی غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف فرما اور حق دار کو اس کا حق پہنچا دے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے تو ایک ہے یمین اللہ کو اس کے اوپر اللہ معافزہ نہیں کرتا ایک ہے یمین گموز جو دھوکا دینے کے لیے قسم کھائی جائے اتنا بڑا گنا ہے کہ اس پر کفارہ نہیں سوائے توبہ کے اور تیسری قسم یہ ہے کہ مستقبل میں کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے جیسے وہ کہ خدا کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا اب پانی پی لے اور کفارہ دے کفارہ کیا دے گا بتایا گیا یا تو تین دن کے روزے رکھے اگر تین دن کا روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کرے ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دس مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلا دے جو تقریباً سوا 6 کلو ہوتا ہے یہ کفر یمین ہے ایک غلام آزاد کرنا وہ نہیں ہو سکتا تو تین دن کا روزہ رکھے تین دن کا روزہ نہیں ہو سکتا تو دس مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا دے دے یا اوسط درجے کا کپڑا دے دے من اشا دس مسکینوں کا کھانا ہے دس مسکینوں کا کپڑا کفر یمین ہے قسم کا کفر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں یہاں ذہن میں رکھ لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشہور حدیث ہے منحالہ بغیر اللہ پھر جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا جیسے آج لڑکوں کو دیکھیے جاہل لڑکوں کو جنہوں نے مکتب کمو نہیں دیکھا ہے جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں جن کے گھر میں ان کے ماں باپ کے عقائد صحیح نہیں ہے کھیلتے کھیلتے دوسرے لڑکے سے کہتے ماں کی قسم ایسا باپ کی قسم ایسا وہ فلمیں دیکھتے دیکھتے ماں کی قسم کھانے لگے بےچارے اور گھر والے ٹوکتے بھی نہیں کہ یہ بچہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے شرکیات بکرا ہے کفریت بکرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف اللہ, فقط جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کا اس نے شرکی کیا تو قسم صرف اللہ کی کھائی جائے یہاں تک کہ نبی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی جی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھائی جائے یہ تو تھا قسم کا بیان آگے اللہ تبارک نے تعالیٰ نے چار چیزوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے شراب جوا اور بدھ یا انصاب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے لکڑی ہو کئی رکھی ہوئی ہو لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو وہ نصب ہے وہ جس کی جمع انصاط کی نصوبہ پتھر ہے اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے وہ بھی انصاب اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے انصاب قبر بنا لی گئی اندر کوئی نہیں ہے کہیں سے مٹی لے آئی گئی کہا گیا مٹی رکھ کر کے قبر بنا دی گئی ہے مقبور ہے ہی نہیں حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو لانچ فرمائی ہے جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں منظارہ قبرن بلا مقبور ملعون جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں مقبور کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں آج دیکھو چھلے کے نام پہ چھل شریف کے نام سے یہ شرک جاری ہے کہیں سے مٹی اٹھا لاتے ہیں اور وہاں رکھ کر کے پوری قبر بنا لیتے کہتے ہیں کہ یہ پیر جیلانی کا چھل شریف ہے اور دھلنے سے اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اندر مقبور ہے ہی نہیں یعنی جس کو گیا اس کو مقبور بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں تو وہ ملون ہے تو یہ بھی انصاب میں آ گیا امام حسین کے روزے کی اور قبر کی شبی بنا کر کے اس کی تعظیم کرنا جسے تازیہ کہتے در حقیقت وہ بھی انصاب میں آ گیا اس لیے کہ اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے اس کی بھی تعظیم ہو رہی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں انصاف کے دائرے میں آ گئی انصاف کسے کہتے ہیں کل اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ انصاب انصاف کے دائرے میں آ جائے تو شراب جوا خمر میسر انصاب کے بارے میں معلوم ہے اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے لکڑی ہو اب لوڈی فکر کی پوجا کرنے لوگ یہ بھی انصاب ہو جائے گا لاس کی پوجا کرنے لگو یہ بھی انصاب ہو جائے گا کلو اللہ اور اس کے بعد ازلام ازلام مانے پانسے پانچے سمجھو کسے بولتے ہیں درقیقت آج جو ہے نا اس کی ترقی آپ کا شکل ہے میں بتاؤں گا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا تمہارے گھر پہ بولنے لگا تو آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا کہ آپ کا کپڑا کس دن کس رنگ کا ہونا چاہیے کیا ہے در حقیقت جوتیش ہے جوتیش یہ ازلام کی ترقی یافتہ شکل ہے یہ کیا ہوتا تھا یہ ظلم کی جمع ہے زی اس کی جمع ہے ازلام یہ جو سب سے بڑا بت کے اندر رکھا ہوا تھا جس کا نام ہوبل تھا اس کے سامنے ایک ڈبے میں تین قسم کے تیر رہتے تھے ایک تیر رہتا تھا لکھا رہتا تھا خالی کچھ نہیں اور ایک پہ لکھا رہتا تھا افعل, یعنی اور دوسرے پہ لکھا رہتا اللہ ڈونٹ ڈوٹ اسے مت کرو اور ایک خالی ایم رہتا تھا ایک ایمٹی کچھ نہیں لکھا رہتا تھا اور ایک تیر کے اوپر لکھا رہتا تھا ڈو کر اور ایک پہ لکھا رہتا اب آدمی کیا کرتا تھا اس بت کے سامنے آتا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے ڈبے میں ہاتھ نکالتا پھر ایک تیر نکالتا تفال نہیں کرنا گھر چلا جاتا تھا اگر سفر میں جانا ہوتا تھا تو سفر میں نہیں جاتا تھا کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو لا نکلافال ابو کرنا نہیں ہے گھر بڑھ لو بتائیے بلی راستہ کاٹ گئی یہ لا تفال میں آیا کہ نہیں آیا یہ جوتیش جو ہے اسی ظلم کی ازلام کی ترقی اکثر شکل ہے اگر ہے افال کر تو جس کام کا ارادہ کر کے اس نے تیر نکالا تھا اس کام کے لیے چلا جاتا تھا اور اگر نکلا خالی تو پھر اس کو ڈال دیتا تھا پھر آنکھیں بند کر کے نکالتا تھا پھر اب ایفال اور لاتفال کوئی تو بھی نکلنا خالی نکلا تو پھر آنکھیں بند کر کے پھر نکالتا تھا نہیں یعنی افال اور تفال لا تفال جب تک نہیں نکلتا تھا تب تک وہ نکالتا رہتا تھا فرمایا گیا یہ بھی شراب کے بارے میں شراب کہتے ہیں عربی میں خمر کو عمر شراب عام طور پر یہ انگور سے نہیں چوڑی جاتی تھی اب کوئی ایک ہے کہ قرآن نے کہا خمر جو شراب انگور سے کشید کی گئی ہو صرف اسی شراب کو پینا حرام ہے نہیں بلکہ حدیث پاک میں آیا کلو مسکرن حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی ہے کہ جیسے خمر حرام ہے اس کی علت کیا ہے نشہ تو اب یہ علت کسی بھی چیز میں پائی جائے گی وہ چیز حرام ہو جائے گی خمر کو آپ نے کیوں حرام قرار دیا اس لیے کہ وہ ذہن کو ڈھاپ لیتا تھا ذہن پر نشہ چڑھ جاتا تھا آدمی بلے برے اور بھلے کی تمیز بلا دیتا تھا اس کو حرام قرار دیا گیا اب یہی چیز اگر حشیش کے اندر پائی جائے حشیش حرام یہی چیز اگر افیون کے اندر پائے جا رہے ہیں تو افیون حرام کسی بھی ڈرگ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر یہ چیز پائی جائے جس کو شکر کہتے ہیں نشہ وہ چیز حرام ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے فرما دیا کلو مسکرین حرام ہر نشہ ور چیز حرام ہے